الخیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائی نور برساتا جو روزہ آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین امام علی مقام امام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ اور آپ کے رفقا کے مزارات یہاں موجود ہیں شہدا کرولا کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے انشاءاللہ اندر جا کر بھی قدموں میں حاضری دینی ہے اس سے پہلے کہ حاضری دی جائے کیوں نہ فضائل حسنین کریما بالخصوص امام حسین رضی اللہ کے فضائل بیان کیے جائے صحیح تو امام حسین نبی اللہ کی ولادت پانچ شعبان سن چار سنی ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سب رسول اللہ اور رئی الرسول ہے اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزن فرمایا حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی حدی سے میں ارشاد ہوا جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی جبھی تو ہم الحمدللہ اہل بیت سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں شاعر خوب لکھتے ہیں نا میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے, مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق شاہ زبن سے ہے میں تو پن کا بولا ہو میں تو پن کا بولا ہوں میں تو پن جن کا او زمن سے ہے میں تو پنجتنے کا غلام ہو میں تو پنجتنے کا غلام ہو جن کو یاد کرتے رہے آج انہی کے فرزندِ ارجمند کے دربار میں حاضر ہیں راکی میں دوش مصطفیٰ یہ آپ کا لقب ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے راکی میں دوش مصطفیٰ کا مطلب ہے دوش کہتے کاندھوں کو نبی پاک علط وسلام کی مبارک کاندھوں پر سواری کرنے والی جو ذات ہے وہ امام حسین نبی اللہ کی ذات ہے جگر دوشائے مرتضا دل بندے فاطمہ سلطان کربلا سید الشا امام علی مقام امام ارش مقام امام حمام امام تشنا کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کرامت تھے حتیٰ کہ آپ کی ولادت باس عادت بھی با کرامت ہے حضرت سیدی عارف بلا نور الدین عبد الرحمان جامع قدر السامی فرماتے ہیں سیدنا امام حسین کی ولادت باس عادت چار شعبان المعظم سن چار سے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمن میں منگل کے دن ہوئی اور منقول ہے کہ امام پاک کی مدت حمل چھ ماہ ہے حضرت سیدنا یحییٰ اور امام مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل چھ ماہ ہوئی ہو سبحان اللہ یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے کہ چھ ماہ میں مدت حمل ہے مگر آپ حیات بھی رہے اور اتنا بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا آپ کی آپ کے چہرے انبر سے نور کیسا نکلتا تھا سبحان اللہ آپ کی یہ شان تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار روشن ہو جایا کرتے اور کیوں نہ ہوں نبی پاک کے نواسے ہیں اور نبی پاک تو نور والے ایسے نور والے کہ میرے آقا جذر جائیں کمروں کو جگمگا دیا کریں بلکہ تاریخ دل روشن کر دیا کریں تو ان کے نواسے ان کے دل کے تارے کیوں نہ نور مار ہوں جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور بلد کا بلد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچا, بچا لو تیری نسل پاک تیری بچا کا تیری نسلے پاس میں ہے بچا بچا بچ پچاڈ نور تیرا سپ گھر نور کا اللہ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت اسی کلام کے اندر کمال بات لکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت بات شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امام حسن حسین سے نبی پاک کو پیار دی اپنا پھول بھی فرمایا اپنے اپنا فرزن بھی فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار بھی فرمایا آکا علی السلام نے ان کو جو خاص نسبت حاصل تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے سے مشابہ تھے چہرہ انور اور سینے تک اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے آقا سے مشابہ تھے ان نبی پاک کی گویا تصویر بن جاتی تھی جب ان دونوں کو کوئی دیکھتا تھا بلکہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی صحابی کو اگر نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا تو حسن کریمے ان کو ایک ساتھ بٹھا کر دیکھتے تو پیارے آقا کی گویا شبی بن جایا کرتی اور ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ نبی پاک علیہ صلاۃ السلام شہادت جس کو کہتے ہیں بڑا انعام ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے تو شہادت جو ہے وہ نبی پاک کے پاس اس نے حاضری کیوں نہیں دی تو علما فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت دراصل نبی پاک علیہ سلاق و السلام کی شہادت تھی اور ان کو یہ شہادت کو یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ نبی پاک کے قدموں میں حاضری دے اس لیے دونوں شہزادوں کو شہادت ملی رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا آئیے آل حضرت کے اشار سنیں کمال بات لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابے ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سب ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا خطے تو ہم کہتے ہیں اس خط کو جو دو ٹکڑوں میں لکھا جائے طریقہ یہ ہوتا تھا پہلے آدھا خط روانہ کیا جاتا ای میل فیکس اور آ, انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں تو عموماً جو پیامبر ہوتے تھے جو آ, لے جانے والے خط لے جانے والے ہوتے تھے ان کو پہلے آدھا خط دیا جاتا بات ادھوری چھوڑ دی جاتی وہ پتہ چلتا کہ خیر سے پہنچ گیا ہے پھر دوسرا خط بھیجا جاتا جب دونوں خط کو ملایا جاتا تو بات سمجھ آیا کرتی تھی اللہ غنی. نبی پاک کی شکل پاک نبی پاک کے کی مبارک یوں سمجھیے کہ میسج کو جب ان دونوں کی سیرت کو ملایا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے اللہ حضرت نے کیا خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے کیا لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ان کے جاموں میں ہے نامونی دور کا ساپ شب مل سے آیا ساپ شکل سات ہے دونوں دو کے مل سے آیا ہاتھوں امی لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ ابھی یہ پاک نے حسن نے کئی کو فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ اسی بات کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثالے گل ان کو کہا میرے پھول سد کاجی کو کھا مے پھول ہے کی جی رضا کو حس میں کندا مثار گل کیجے جی رضا کو حس اسلامی بھائی سید امام علی مقام امام حسین نظی اللہ تعلق کی بے شمار کرامات کربلا کے میدان میں بھی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے بھی اتمام حجت کے لیے بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا اس کی بات تو کچھ دیر بات کریں گے مگر امام حسین مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی علیہ رحمت اللہ بدی سے ملاقات ہوئی انہوں نے ارض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا کلی فرمائی پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی بھی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا آل آل کیا بات ہے نواز رسول کی کیا بات ہے ان کی کرامتوں کی بہرحال میرے بیکی اسلامی بھائیو یہ تربیت اولاد کا بھی شاہکار ہے کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی امام حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت ہوتی ہے مولا علی بی بی فاطمہ اور خود نبی پاک علیہ اسلام کی خاص توجہ ہے ایک واقعہ بڑا پیارا ملتا ہے آپ دونوں کی سیرت میں کہ ایک بار حسنین کریمین موجود تھے اور ایک بزرگ کو دیکھا وہ وزو کر رہے ہیں ہم بھی کبھی کبھی کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات غلطی ہوتی ضرور ہے مگر غلطی کو سمجھانے کا انداز اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے مگر یہاں کیا پیارا انداز انہوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں وزو کر رہے ہیں مگر وزو میں غلطیاں کر رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو کہتا آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی وزو کرنا نہیں جانتے آپ نے وزو کرنا نہیں سیکھا اتنی دین سے دوری ہے دل ٹوٹ جاتا ہو سکتا ہے انسان دل کچھ اور کہہ دے اور ہم یہ غلطیاں کر جاتے ہیں دیکھے سمجھانا کیسے چاہیے حکمت کیا خوبصورت تھی کہتے ہیں حضور ہم دونوں بھائی کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا چیک کیجیے دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے بزرگ کھڑے ہو گئے اور حسنین کریمین وضو کرنے لگے جب وضو سے وہ فارغ ہوئے تو بزرگ بھی عقل بند تھے کہتے بیٹا تمہارے وضو میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے غلطی نہیں ہے میرے ہی وضو میں غلطی تھی آئندہ احتیاط کروں گا سبحان اللہ عزت بھی رہ گئی بات بھی سمجھا دی یہ بڑی اہم بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں بعض اوقات ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر اسے جلیل بھی کر دیتے ہیں اس کا دل بھی توڑ دیتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ انداز غلط ہوتا ہے اللہ مجھے بھی نرمی عطا کرے آپ کو بھی نرمی عطا کرنا ہمیں جب بھی کسی کو سمجھانا ہے باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہے تو گالی دے کر سمجھانا تو ضروری نہیں نا زلیل کر کے سمجھانا تو ضروری نہیں بہت ساری باتیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں ریئلائز کروا کر غلطی کا احساس دلا کر بھی سمجھائی جا سکتی ہیں بعض اوقات کہتے ہیں یہ نہیں کرنا لیکن اگر یہ بتا دیں یہ کیوں نہیں کرنا اور اچھے انداز میں سمجھائے تو بات دل میں اتر جاتی ہے نبی پاک اسلام کا کیا انداز تھا ایک شخص رسالت نے عرض کی حضور میں بتکاری کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کا دربار ہے صحابہ موجود ہیں سوال کتنا آکورڈ ہے کتنا عجیب, عجیب سوال ہے صحابہ جلال میں آ کہ نبی پاک سے ایسا سوال ہو رہا ہے پیارے آج نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہا کہ یہی کام اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرنا چاہے تم اجازت دو گے کیا نہیں میں کیسے اجازت دوں گا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے میں کسی کا مجموعہ سمجھا رہا ہوں میں کیسے اجازت دوں گا کیونکہ میری بہن کے ساتھ ایسا کرے اچھا تمہاری خال کے ساتھ کوئی کرنا چاہے میرے آقا رشتے گنواتے رہے وہ منع کرتا رہا پھر نبی پاک علیہ سات اسلام نے فرمایا جب تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے تو تم جس کے ساتھ ہی برا کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کے گھر والی ہوگی نا وہ بھی کسی کی گھر کی فرد ہوگی کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی زوجہ یا کسی کی خالہ ہوگی اب اس کو بات سمجھ آ گئی نبی پاک نے دعا بھی فرمائی اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیر دیا روایتوں کے الفاظ ہیں. ساری زندگی متکاری کا خیال اس کے دل میں ہی نہیں آیا یہ انداز ہے نا سمجھانے کا کروایا کہ کتنا برا عمل ہے کاش ہم بھی یہ بات سمجھنے والے بن جائے سمجھانے ایک اچھا باپ وہی ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی امی کو اپنے گھر والوں کو سمجھائے لڑائی جھگڑا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے زلیل کر کے بات سمجھائی نہیں جاتی دل توڑے جاتے ایک بڑی عجیب سی مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک شخص سر پہ چوڑیوں کی گٹھڑ اٹھائے چوڑیوں کی گٹڑی کاچ کی چوڑیاں اٹھائے جا رہا تھا تو کسی پولیس والے نے کسی کوتوال نے ڈنڈا مار کر پوچھا بتا اس نے کیا ہے تو اس نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی اب کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بعضوں کا ڈنڈا مار کر پہلے دل توڑ چکے ہوتے ہیں پھر سمجھائیں گے تو بات کیسے سمجھ آئے گی حسنین کریمین کی کو لی دیئے اس جگہ سے میں آپ کو یہ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ سمجھائیے ضرور مگر اچھے انداز اور یہ باتیں کہاں سے ملیں گی مدنی دیکھیے مدنی چینل دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے تاکہ ہمیں اچھے انداز میں اچھی باتیں کرنا نصیب ہو جائیں سلسلہ جاری ہے حسینین کریمین کے فضائل ہم نے سنے ہیں واقعہ کربلا بھی سننا ہے امام حسین اور امام عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے قدموں میں ہمیں حاضری بھی دینی ہے ہمارے ساتھ رہیے صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مقامات المقدسات مقامات المقدسات اللہ بانو سے <سمع> جوابا <متحدث> <اللح بانو سمع متحدث> علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی ہمارے اس سلسلے میں ہم پر کرم نوازی مزید یہ ہوتی رہتی ہے کہ چونکہ عراق شریف میں مختلف کرام مفتیانے کرام اور مذہبی شخصیات تشریف لائی ہوئی ہیں تو جہاں جہاں ہم ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ بزرگوں کدیدار نصیب ہو جاتا ہے مفتی ابراہیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے دعوت اسلامی کے لیے بڑے کرم فرما ہیں ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوئی بڑی عزت بھی دی شفقت بھی فرمائی اللہ ان کی عزت کو اقبال کو مزید بلند فرمائے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے حضور بھی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور حضور سے ہم عرض کریں گے کہ الحمدللہ للہ مدری چینل ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے کہ مختلف زیارت جو یہاں عراق کے مقدس میں ہیں ان مزارات پر جایا جائے اس کی ریکارڈنگ کی جائے ان بزرگوں کے احوال مدری چینل کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں موجود ہیں ہے بعض اوقات سفر نہیں کر سکتے گھر بیٹھے اسلامی بہنے بھی اسلامی بھائی بھی ان زیارتوں کو دیکھ لیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور بھی زیارتوں پر کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور ہمارے مدنی چینل کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں الحبیب سلو الحدیب اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہمارے محترم جناب الحاج عبدالحبیب بھائی اس فقیر کے پاس سکھر میں کم سے کم ایک بار تو تشریف لا چکے ہیں میرے پاس اور وائن سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی دعوت اسلامی میں چند گنے چنے وہ لوگ جو انتہائی متحرک ہیں ان میں سے ہمارے ایک عبد الحبیب بھائی بھی ہیں اور یہاں میں آیا تو عبد الحبیب بھائی کے نام کی یہاں بھی گونج تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں ان سے ملاقات ہو جائے ہوٹل میں ملاقات ہوئی اور اب یہاں پر حضرت سگیدنا امام علی مقام شہید کربلا حضور سیدنا امام حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ مضور سیزنا ابا سیلمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں روزوں کے بیچ میں جو مشترکہ سین ہے اس میں ملاقات ہوئی مدنی چینل کے لیے آپ حضرات ایک سامان ہے جو فرہم کر رہے ہیں اور اس میں ایک خاص جو خدمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دور بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو حضرات شہداء کربلا کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ مناظر آپ ان کی نگاہوں میں ڈال دیتے ہیں اور یوں ان مقامات مقدسہ کی کا جو نقشہ ہے جدید انداز میں وسط کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ ان کے ذہن نشین ہو جاتا ہے بغداد سے ہم چلے اور وہاں سے میں اپنا ارض کر رہا ہوں آپ جانے کس ترتیب سے آئے ہم بغداد معلّہ میں پہنچے اور حضور سعیدنا ووسکل محبوب سبحانی ہم سب کے مرشد ہیں عمید. سیدنا ووس اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضری دی اور اللہ رب العزت ان کے قدموں کی حاضری ہمیشہ نصیب پر اور وہاں سے پھر ان کی برکتوں سے نجف اشرف حاضر ہوئے حضور مولا کائنات مولا مشکل کچھ شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ وزال کریم کے روزے کریمہ پر اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ہر اور پھر شہر کربلا میں ان دو ہستیوں کے ہم ان کی ضیافت میں ان کی کرم فرمائی میں ہم یہاں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل سیروف لرد زمین کی سیر و سیات ہونی چاہیے اس سے معلومات اور فکر میں وسعتیں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور ان کا قریب سے مشاہدہ ہوتا ہے اور خاص طور پر اولیاء اللہ اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے حضور میں جو حاضری ہیں یہ انتہائی عظمت کی حامل ہیں اور برکتوں کی حامل ہیں اور ان کی برکات دنیا میں ہیں اور آخرت میں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں سے عقیدت ادب یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ہستیوں کو اللہ نے جو عزت دی ہے شہرت دی ہے اور ان کے ناموں کو جو بقا عطا فرمائی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے ان حضرات نے اپنی ساری زندگیاں دین کے سپرد کی اور ساری زندگی ان کی دین کی نصرت و حمایت میں صرف ہوئی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ایسی بے بہا اور بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں کہ زمانہ ان کی نذیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا لیکن یہاں صرف جان اللہ کی راہ میں نہیں دی ہے اپنے کنبے کو خدا کی راہ میں قربان کر دی سوائے ایک بیٹے کے سب کچھ اللہ کی دین پر قربان کر دیا یہ بڑی لازوال قسم کی قربانیاں ہیں اور اسلام کے لیے ایسی زبردست خدمات ہیں کہ دنیا اسلام اس کو فراموش نہیں کر سکتی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے ان کی شاندار کردار کے حوالے سے بقاور زندگی عطا فرمائی ہے اور جہاں جہاں ہم دنیا میں گھومتے ہیں اور جو جو ہستیاں آج ان کے نام باقی ہیں وہ کردار کے حوالے سے باقی ہیں بغیر کردار کے آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے اور وہ جلد زین و قلب سے محب ہو کے رہ جاتا ہے دنیا میں کتنے خرب پتی روز مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں انہیں کوئی یاد نہیں رکھتا اور یہاں تیرہ سو برس گزر رہے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ جیسے آج ہی اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور اللہ رب العزت نے حق فرمایا کہ ان اللہ ددین وعملوا وہ خات سید الحم الرحمٰن البہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو اللہ رب العزت ان کی محبتیں دلوں میں راسخ فرما دیتا ہے تو یہ محبتیں جو دنیا کسی سے کرتی ہے یہ کسی کے تصرف اور کسب سے نہیں ہوتا یہ فضل الہی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہے جو قلوب میں محبتوں کو راستے فرماتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کی خدمات کو قائم رکھے آمین آمین اور دعوت اسلامی جو اس وقت دین کا کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شاندار انداز میں کام کر رہی ہے اگرچہ مزید بھی کام کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ باقی رکھے اور اللہ رب العزت اس جماعت کو انتشار سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اتحاد محبت کی فضا ہمیشہ قائم رکھے اور اللہ رب العزت حضرت امیر دعوت اسلامی حضرت قبلا الحاج مولانا محمد علی الیاس اطار قادری دامت برکات ملا کو اللہ رب العزت صحت اتا آمین، آمین اور ان کے رفقاء ان کی جماعت ان کے معامین ان کے دست و بازو جیسے ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں اللہ رب العزت ان حضرات کو بھی ان کے تحرک کو ان کی جد وجہد کو قائم رکھے اور اس کی برکات انہیں اور ان کے احباب کو ساتھیوں کو عطا فرمایا والسلام علیکم و رحمتہ مقامات, مقدسة مقامات مقدسة